اللہ رب العزت اپنی لار کتاب قرآن مزید میں ارشاد فرماتے ہیں بحبو ام کی شہر ورفائی کہ ہم آزمائش کے طور پر انہیں کبھی خیر دے کے آسماتے ہیں اور کبھی تکلیف دے کر آزمائش صرف بندے پر بطور امتحان نہیں ہوتی کہ جو آزمائش میں مبتلا ہو بلکہ آزمائش اس بندے کے لیے بھی فرقنے کا بہترین ذریعہ ہے جو آزمائش والے کو دیکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بدل کے موقع پر جب پریشان ہے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کے پاس اسلحہ بھی بڑا ہے ہم کمزور اور محدے لوگ ہیں تلواریں بھی پوری نہیں ہیں تو اللہ تعالی سے اس پریشانی کے عالم میں دعا مانگ رہے ہیں نشروں پر بد دعا کر رہے ہیں جب پیارے پیغمبر پریشان تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیغمبر دعا کر رہے تھے کس بھا سے آپ پریشان ہیں کیوں آپ پریشان ہیں ہم قوم موسا کی طرح کوئی بات کرنے والے نہیں ہیں نہ ہم قوم موسا ہیں جنہوں نے کہا تھا ان انت تب کا اے موسا تو اور تیرا رب جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہم لڑنے والے نہیں ہیں جسدار پر نہ تیار لا لکھو کما خا لکھو موسا پیارے پہ ہم آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہم قوم موسا کی طرح نہیں ہیں اور جیسے قوم موسا نے کہا تھا ویسے کو بات بھی نہیں کرنے والے انہوں نے کہا تھا اے تو اور رب جا کے لڑ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ولاکل نکاتین کا و شما لکھا <وَخَلْفًا> و بین ادئی یا رسول اللہ ہم وہ لوگ ہیں آپ کے گائے سے بھی لڑیں گے لڑیں گے آپ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی ہم کھڑے ہوں گے چاروں طرف سے کھیل کر کریں گے حضرت عبداللہ مصروف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آشرا کا وطب yeah. یعنی کھولو یعنی کھولا کہتے جب حضرت مقدار نے یہ ایک تسلی والی بات کی تو عبداللہ بن مسروف فرماتے میں پیارے پیغمبر کے ساتھ کھڑا تھا میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا اشرا کا وجہ ہو پیارے پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا پریشانی کے آسار زائل ہو گئے وسطرہ اور حضرت مقدار کے اس فرمان نے پیارے پیغمبر کو خوش کر دیا یہ ہے وہ لوگ جو اسلام کو سمجھتے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے ان کے امتحان ہوتا ہے تو کون وہ شخص ہے جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھول پر تسلی دیتا ہے آخر تسلی دیتا ہے یا بلا پر تسلی دیتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ پرکھنے چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کس نے کیا جملہ بولا کیونکہ آزمائش کے دنوں میں اور خوشی کے دنوں میں انسان کی کی, کی باتیں اللہ کی ہر زیادہ نوٹ ہوتی ہیں کیونکہ اللہ فرماتے لفلو کو نشچر خیر کتنا پیارے پیغمبر پریشان کھڑے تھے حضرت مقداد اکیلے کھڑے باقی ساتھی سے ایک اکیلے صحابی کے فرمان نے اور قول نے پیارے پیغمبر کا چہرہ منور کر دیا عبداللہ فرماتے پیارے پیغمبر پریشان تھے میں نے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا اشرا کا وزر ہو یہ بات سن کر پیارے پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا اور حضرت فرمان نے پیارے پیغمبر کو خوش کر دیا بھائی یہ بھی ایک کردار ہے بھائیوں کا ساتھیوں کا بچوں کا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جماستیوں کو کیا جملہ کیا کہتے ہیں یا کے ڈر مارے کہتے ہیں اب ان سے دور رہنا ان سے بچنا او بھائی یہی امتحان ہے اللہ فرماتے ہیں والا بالحسنات و سیاد لال ہم ان لوگوں کو اچھائی اور تکلیف کے ساتھ آزماتے ہیں لال لحمیہ تاکہ یہ لوٹ آئے کس لوٹ لوٹائیں کیونکہ شہر اور شہر دونوں کی بات ہوئی ہے اللہ مرماتے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوٹتا کس طرف ہے حسناز کی طرف اچھے کرے کی طرف ایمان کی طرف یا بزری کی طرف اللہ فرماتے ہیں ہم حسن کو اندر خون چلنا و لگنا یا رین چاہا تو میرے کو اس میں ایسے جنگتی بن جاؤ گے اپنی دکانوں میں کاروبار میں گھر بار میں مڈیوں میں بیٹھ کر تم جنتوں کے وارث بن جاؤ گے تین جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا صرف تم اندر الجنہ تم سرجو بیٹھے ہو تم نے گمان کر لیا کہ تم جنگوں میں چلے جاؤ گے جنگت میں داخل ہو جاؤ گے صاحب اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اور شہاد کرنے والوں کو باقی لوگوں سے الگ ہی نہیں کیا ان تکلیفوں میں اللہ نے جان لوں کہ تم صبر کرنے والے ہو ازماشوروں کے ساتھ پڑے ہو یا بھاگ جاتے ہو دوسرے مقام پر اللہ پر بات ہے ام ہزم تم ادھر ولم عالم اللہ اللہ چاہوں میں بھی تو ولا اللہ سے تم نے دور اللہ ہے ولا رسول ورن مک یہ ہے الفاظ اللہ برباد تم سمجھ دو تم ایسے شوڑ دیا جاؤ گے ابھی تک تو اللہ نے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں نہیں کیا ان کی پڑتال نہیں کی ان کو لوگوں سے الگ نہیں کیا ہے رسول ہی ولاشا اور ابھی تک تو اللہ نے ان کو الگ ہی نہیں کیا جنہوں نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ دوست بنائے ان حالت میں وہ اللہ کے ساتھ کھڑے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے تھے مومنوں کے ساتھ کھڑے تھے یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسبابوں کا وعدہ کیا تم مصن اللہ خلبل باساؤ اور سن سے لو رسول یقول صلی اللہ اللہ برما سے تم سمجھ جو تم جنت پہ چلے جاؤ گے ابھی تک تو تم سے پہلے لوگوں والی تم پر آسماشیں نہیں آئی تمہیں تکلیفیں نہیں آئی تم پر وہ لڑائی مسلط نہیں کی تم سمجھ پیسے جنت میں چلے جاؤ گے مزدور سے لوگ وہ ہنا رکھ دیے گئے ان کے دل منہ کو آ گئے سارے سر چھپاتے پھرتے پر ہیں سنگی اور پر ہیں حالات کٹر ہے لو اللہ ایمان کی علامت بتاتا ہے ان کو ہلا دیا جانا کہ ان کی ایمان کی دلیل ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کون کھڑا ہے اللہ پردافی یہ تو در ہے جو ہم پھر پھیر کے لاتے ہیں ترقیاں بلندیاں اور کبھی آزمائش کبھی پکڑ نہ کرو دل چلاؤ ادا ملنا اللہ, اللہ مرماتے اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ ایمان والوں کو پرکھے کون ہے جو ایمان والا ہے صاف کھڑا ہے اگر حسنے کی بات کرتا ہے اور قوانے تو قسنی کی بات کر کے بھاگ جاتا ہے ان سے دور چلے جاؤ ان سے بات نہ کرو ان کو اپنے پاس نہ آنے کو ان کے پاس نہ جاؤ اس لحقی کھوکلی باتیں کرتے ہیں اللہ حرماتے ہیں یہ دن بدلتے رہتے ہیں اللہ نے تمہیں عزمانے کے لیے دن لائے تھے وَيَتَّفَلَ أَمِنْكُمْ شُهَدَا اللہ تم میں شہیدوں کا انتصاب کرتا ہے اور تم میں گواہوں کے انتصاب کرتا ہے کون گواہی دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور کون دبک کے بیٹھ جاتا ہے صلاح اللہ اللہ کی قسم اللہ نے چنی لگائی ہے اللہ میں اور اسلام کی اپنا آنے والی آزدائشوں میں اللہ نے چنی لگائی ہے اللہ صلاح اللہ, اللہ دین آمایا کرنا چاہتا ہے الگ کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے کے والوں کی وجہ سے کافروں کو مٹا کے رکھ دے گا اور دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں صبر کرنے والا کون ہے ایمان والا کون ہے تکلیفوں میں ادراشوں میں کھڑا ہونے والا کون ہے پھر حرم نام حاصل کو منتظر علما یا اکٹھی آئی میں اللہ بھرمائی پین ہے جو بدلتے رہتے اللہ فرماتے ہیں کبھی آج میشے اس طرح آتی ہیں وہ ہنا کے رکھ دیے جاتے ہیں رسول بتا رسول اللہ یہ اللہ, اللہ کے رسول بھی اللہ سے پوچھے اللہ کے انبیاء پر ایمان ہمارے لانے والے ان کے صحابہ بھی اللہ سے پوچھے بتا رہ سو نے تو وعدہ کیا ہے تیری مدد آئے گی یا یعنی اللہ مدد آئے گی کب کتنا ہلاف کیے گئے کتنی پریشانیاں آئی آج بنو نوفل اور بنو ابد شخص آئے کہتے یا رسول اللہ آپ نے بنو عبد المتلف کو تو معلوم بتا دیا ہے اور ہم دو قبیلوں کو نہیں دیا کے عبد المطلب بنو شبس اور بنو نوفل یہ سب آپ سے ایک ہی مرتبے پر ہے وہ بھی آپ کے دکھال میں یہ تینوں ایک ہی درجے کے لوگ ہیں آپ کی رشتے داری یہ تینوں سے برابر ہیں آپ نے بنو عبد المطلب کو کچھ دیا ہے بنو نوفل کو بنو اپنے شمس کو کچھ نہیں دیا کہا اس لیے دیا کہ جب ہم شیر طالب پہ تھے لوگوں نے کر دیا تھا سارے لوگ الگ ہو گئے تھے قریشی قریشیوں نے ہمیں ایک شیب ابھی طالب پہ محسوس کر دیا تھا اس وقت بنو حاشم کے ساتھ بنو عبد ال مطلب کھڑے تھے انہوں نے تقریب کے دنوں میں ہمارا ساتھ دیا تمہارے دو قبیلوں نے جو میرے جذبے برابر ہے بنو عبد پر ہے مطلب جس پر, پر بنو کہ جب تنگی کے دن تھے تو ہمارا ساتھ اب مطلب دیا تھا تمہارے قبیلوں دیا یہ نکھار اللہ نے کر دیا اس لیے تم دونوں اس مرتبے کو نہیں پہنچ پائے جس کو اب بنو عبد المختلب پہنچے تکلیفوں میں پرکھا جاتا ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے خوشی میں تو سارے ساتھ آ کے ہنس جائے مخلص وہ ہے جو تکلیف میں آپ کا ساتھ دے پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اللہ فرماتے منافعوں کی علامت کی ہے تمظام آدال شوق بھی آلین خان کہ جب مسلمانوں پر حالات بہتر ہوتے ہیں حالات سازگار ہوتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہوتی کوئی پکڑ نظر ہوتی بشوفی ہے سا ساتھ چلتے رہتے ہیں حالات میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں ان کے ساتھ خوشیوں پر آ کے بیٹھتے ہیں اسٹیج ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں اور نام آ رہی ہے قانون جب پریشانیاں آتی ہیں انتے ہیں ہوتا ہے ان کو کلادم بنا دیا گیا ہے ان کے ساتھ سے کر دو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو دب کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس اب نہ جانا بھائی جان عوام ہمارے پاس نہ آنا اللہ کی قسم اللہ نے اس کو ایمان کا معیار بنایا ہے تو کون ان حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ٹوٹ جاتا ہے یہ معیار بنایا اللہ تعالی نے قرآن میں کون ہے جو آپ کے حوصلہ دیتا ہے اور کون ایسا ہے جو سب مور اختیار کرتا ہے اللہ ہیں انبیاء بھی اور ان کے ساتھی بھی ہلا دیے گئے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطق المکرمہ میں سر چھپاتے پھر رہے پریشانی بڑی ہے تکاریف دی جا رہی ہے پھر آج ہجرت کا اللہ نے موقع دیا ہے اجازت دی تو تب بھی چھپ چھپ کے بھاگ رہے ہیں چھپتے پھر رہے ہیں تین دن گارے سور میں گزار دیے رات کے اندھیرے میں نقد المکرمہ سے نکلے ہیں چھپتے چھپ آتے ڈرتے مدینہ منورہ پہنچے ہیں کیا پیارے کرم پر محمد کریم صلی اللہ علیہ ناؤز ملا حق پر رات جتنی اجماشیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر آئی ہیں اور آپ کے صحابہ پر آئی ہیں کسی اور پر آئی ہوگی آپ کا تو گھر بھی محفوظ ہے آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں آپ کا کاروبار بھی محفوظ ہے صرف آپ دعائیں کرنی تھی صرف آپ نے حوصلہ دینا تھا پھر اسے سے کر بیٹھ گئے اللہ فرماتے ہیں ایمان کی علامت نہیں ہے ملک پاکستان میں اگر کسی جماعت پر پابندی لگائی ہے ہم اس پہ سمجھتے ہیں یہ بیچارے ایمان میں کمزور ہیں کمر میں کمزور ہیں پابندی ان کی طرف سے نہیں ہے پابندی کافروں کی طرف سے ہے کبھی ایف اے ایف کا بہانہ کبھی امریکہ کی پابندی کبھی فلاں کا دباؤ لاپ کر ہم کسی دباؤ میں نہیں ہے اور دنیا جانتی ہے پھر وجہ کیا ہے جب مسلمانوں کو ان حالات کا بتاؤ تو پھر کمزور کی کمزوری کا ازر سمجھنا چاہیے کہ یہ کمزور ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے یہ مجبور ہے مجبور کی مجبوری کو سمجھنا اور معذور کے عذر کو سمجھنا العذر عزر کرام الناس مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے چھپ رہے ہیں وار سور میں کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے؟ یہ حالات امت اسلامیہ پر بھی لازم آئیں گے ان حالات میں اصل میں مسلمان کے امتحان ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں اللہ تعالی مسلمان کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے کچھ وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک سمجھتے ہیں یہ جو امتحانات آ رہے ہیں ادماشیں آ رہی ہیں پابندیاں آ رہی ہیں ان کی اثاثے پکڑے جا رہے ہیں ان کی ایمبولینسیں گھیر لی گئی ان کو یوں کر دیوں کر دیا گیا اس میں کہتے کیا ہے دو طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے پہلا پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تہذیب کرنے کے لیے ان کو درست کرنے کے لیے ان کو سیدھا کرنے کے لیے ان کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کو تیز کرنے کے لیے ایسا کیا ہے جس کو ابھی میں تہذیب کہتے ہیں تہذیب کچھ سمجھتے یہ تہذیب ہے عذاب سے ایمان والا سمجھتا ہے اگر اللہ کے دین کے وجہ کسی پر آزمائش آ رہی ہے وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تحزیب ہے تہذیب نہیں ہے جانچنا پڑتالنا دکھارنا ہتھی نارا میرے کو نبلو اخبارہ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے جب تک تم میں جہاد ایمان اور سبر کرنے والوں کو الگ نہ کر لے بلو مبارکوں اور تمہارے حالات کو جانچ پڑتال نہ کر لے تب تک ہم تمہیں آزمائیں گے یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تہذیب کے لیے بھی آزماتا ہے جس کا <تصفح> دماغ دماغ درست ہے اور برتن سیدھا ہے وہ سوچے گا کہ اللہ تعالی نے کے لیے یہ کی کے لیے نہیں عذاب کے طور پر نہیں اور جس کے برتن انٹا ہے وہ سمجھے گا کہ ان پر عذاب کے طور پر نازل ہے تہذیب کے طور پر نہیں ہے اللہ نے سب سے زیادہ اپنے امبیا کو ازمایا صحابہ پر ادماشیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تہذیب تھی یا تازی اللہ نے اپنے صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو ان کے درازات کی بلندی کریں گے اللہ تعالی نے یہ آدماش پر نازل کی یا بطور عذاب سب سے زیادہ امپیاز کو اپایا گیا رسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحان اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے درجات کی بلندی کے لیے بڑا کام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حاصل کروا رہے ہیں جس کا دیوار درست ہے اور برتن سیدھا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ آزماش اللہ کی محبت کی دلیل ہے اللہ نے یہ آزماش اپنا محبوب بنانے کے لیے لازت کی ہے اور جس کا برتن الٹا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو رسوا کرنے کے لیے ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ شاہ بنواتے ہیں انا ایس جگہ اب تلا اللہ بڑے بڑے درجات بڑی بڑی بلندیاں بڑے بڑے ثواب بڑی بڑی آزمائشوں کے بار دیتے <قَوْمًا> ہیں جب کسی قوم کو محبوب بناتا ہے عب ہو تو اللہ پر آزمائشیں نازل کرتا ہے یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے مومنٹ سمجھتا ہے یہ آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے محبت کی دریل کے طور پر مومنس محسوس کرتا ہے مومنوں پر آزمائشیں اور بڑی تگڑی آزمائشیں اللہ کے روی گھماتے مومنوں میں سے کچھ مومن وہ ہوں گے انا ہوں بل آنا میرے صحابہ بعد میں آنے والے لوگوں پر کبھی اس طرح کی آزمائشیں گی کی؟ وہ آزمائشوں پر وہ ایک رتو محسوس کریں گے ایک لذ محسوس کریں گے میرے صحابہ جس طرح تم میں سے کسی ایک کو مال ملتا ہے دولت ملتی ہے شہرت ملتی ہے عزت ملتی ہے تم اس ملنے پر جس طرح خوش ہوتے ہو میری اوپر کے کچھ لوگ ہوں گے جو آزمائشوں پر اتنا خوش ہوں گے جتنا کہ تم میں سے کسی ایک کو دولت عزت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے خوشی کس بات کی آزمائش پر امتحان پر تخلیف پر کیا خوشی ہوتی ہے اللہ کے ربی فرماتے آزمائش پر امتحان پر وہ مومن خوش ہوگا کیوں تو یقین ان اللہ قوما کہ اللہ جب کسی قوم کو محبوب بناتا ہے تو ان پر الماش نازل کرتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ پیارے پیما پر ملا کے اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کسی بندے پر الماشے نازر کرے گا اور اللہ کے دین کی, کی وجہ سے الماشے صحیح الفاری کی روایت ہے میں جس بندے پر اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے جس بندر کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے ایک تلا تلا اللہ تعالیٰ اس پر ازمائشیں نازل کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور محبت کی دریا ہے یا سوچیں تبدیل ہوتی ہیں جیسا میں نے آج کیا کہ ازمائشوں اور خوشی کے دنوں میں کی گئی باتیں اللہ کے ہاں بڑی روٹ ہوتی ہیں خوشی ملی تھی تو کیا کہا تھا پریشانی آئی تھی تو کیا بول تھا یہاں یہ کیا بول رہا ہے کہ یہ آدماشیں وہ جن پر آدماشیں آئی ہیں ان کو دیکھنے والے ان کے پیارے ان کے ساتھی ان کے محبوب جملے کیا بولتے ہیں کیا جن پر ادماشیں ناز ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر آپ کے دل کو تسلی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب لوگ ہیں یہ آپ اس پہ پر پریشان ہیں کہ ان پر اللہ ادھر سے عذاب آ ہے اور اللہ ان کو سوا کر رہا ہے دونوں سوچوں میں آپ نے کیا بولا؟ اللہ کے لکھا گیا مومن سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہذیب ہے گناہ گنادار مشرف سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تہذیب ہے میں سوچتا ہے یہ آزماشے اللہ تعالی کی محبت کی ہے اور گناہ گناگار سوچتا کہ اللہ کی طرف سے ان کو رسوا کیا جا رہا اور ذریعہ کیا جا رہا ہے سوچیں اللہ کیا نوٹ ہو رہی ہے کردار جی اللہ کیا نوٹ ہو رہے وہ میں سوچتا ہے یہ آزماشے اس سے اللہ تعالیٰ منازل بلند کر رہے ہیں نسلیں بلند کر رہے ہیں اور جس کا برتن الٹا ہے الٹا ہو گیا ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ ان کو نیچے لے کے جا رہا ہے مومن بلندی کی سوچتا ہے اور گناگار مچرن آزماش والوں کو دیکھ کر اعلیٰ <سؤال> <سؤال> مقام لکھ دیتے ہیں کسی قوم کسی جماعت کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بلند مقام لکھ دیتا ہے اور ہم لوگوں کی کتا کی وجہ سے انسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ابلاح اللہ <سؤال> تو اللہ اپنے بندوں پر ازماشے نازل کر کے اپنے بندوں کو وہ عالی اور مرافب عطا کر دیتے جنت کے اعلیٰ مقام تو اللہ نے لکھے ہیں جب ہم کمزوری کی وجہ سے وہ بلند مقام نہیں مل پا رہا تو اللہ آزماشے نازل کر کے اپنے بندوں کے دراشات کو بلند کرتا ہے ان آزماشوں پر اللہ تعالی اپنے بندوں کا ایمان سے کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آج ایمان ہو بالقضاء قدر کہ تقدیر پر اس کا کتنا ایمان ہے کاش ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے کاش ہم ان کے ساتھ نہ چلتے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہ تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ اپنے کندوں کا جانچ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے جس کی تقدیر میں جو لکھا گیا اچھا یا برا کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی پوری تقدیر پر ایمان نہ رکھے اگر آپ کا تقدیر پر ایمان ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پندوں کے دراجات بلند کرتے ہیں تو پھر اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جملہ وہ بولے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو رسوائی نہ ہو ام ولما الرسول معا متان اللہ نسر اللہ ازماشیں بڑی آئی ہم اللہ سے پکار رہے ان کے ساتھ جو صاحب ہے وہ بھی پکار رہے بتا نسر اللہ کیا اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ فرماتے ہیں اس وقت سے پہلے اگر تم سمجھو کہ تم ایمار والے بن گیا ہو جنتی بن گیا ہو نہیں آزمائش ہو گے اس آزمائش میں تم نے بولا کیا کہا کیا لکھا کیا سوچا کیا کردار ہمارا کیا تھا یہ اللہ کے ہاں ساری باتیں نوجوں گی منافقین ان موقعوں پر پیش ہو جاتے تھے اور مومن آگے بڑھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ گھبرانا نہیں ہے نقاط کا وہاں شماعلے کا ببین کا بخل یا رسول اللہ گھبرانا نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہم لڑیں گے یہ ہے ایمان والا کہ ان حالات میں جو کہ آپ حق پر تھے اور حق پر ہیں اور یہ ادماشے حق پر آئی ہیں تو پھر کہنا چاہیے بھائی جان گھبرانا نہیں انشاءاللہ کل بھی ہم آپ کے ساتھ ہے آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے المرو مامنا بندہ یقیناً قیامت والے اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبتیں ہوئی اور یہی اللہ کے ربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان کی ہیں اور میں انہ عباد اللہ کے کچھ بندے ہیں یکسو ہم بنیا میں اللہ نے نعمتیں دی تھی مال کی نعمت زبان کی نعمت اخلاق کی نعمت کردار کی نعمت مال کی نعمت گھر بار کی نعمت یہ ساری نعمتیں اللہ ان کو دی تھی کیوں اے منا میرے اپنے پنتوں کے فائدے کے لیے مولوں کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں ہزار ان کو اس لیے دی تھی کہ ایمان والوں کا ساتھ دیں وہی گروہ پی ہند ماں باغا یہ ساری نیب اللہ تعالی انہی کے مقدر میں رکھے گا انہی کے پاس رہیں گی ماں بادہ روحا جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے صرف کرتے رہیں گے. کہیں گے بھائی جان کل بھی سارا کچھ تمہارا تھا یہ گھر بار تمہارا تھا یہ مار سارا تمہارا تھا یہ سب اللہ نے دیا تو اللہ کے دین کے لیے اللہ یہ ساری چیزوں میں برقرار رکھیں گے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قرض کریں گے فائدہ مانا حب را ر پیارے پیغمبر گرماتے ہیں جب تک اللہ تعالی چیز ناراض ہوتا ہے اس کی کسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتا وہ کیا کرتے ہیں جب نعمتوں کو روک لیتے ہیں بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں دوستوں کو نصیحت کرتے ہیں اب تھوڑا سے پیچھے پیچھے ہو جانا دور ہٹ جانا مثال نہ بن جائیں مانا وہ ہاں یہ پیارے پیغمبر کی حقیث اور ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے وہ جو اللہ کے دین کے لیے سر کیا کرتے تھے جب وہ نیبتوں کو روکیں گے اللہ تعالیٰ اسے یہ ساری نیبتیں چھین کر کسی اور کو دے دے گا یہ نیبتیں پھر تمہاری نہیں ہوگی تمہارے پاس بھی ہوگی تو اللہ قبول نہیں کرے گا اور میرے بھائیوں یہ امتحان ہے یہ آزمائش ہے میں کیا بول رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں نظریات کیا ہے اور اس وقت میرا کردار کیا وہ ان سے دل قوم فی رکھوں تم ملا اللہ کہتے مسلمان ہو تم منہ موڑ جاؤ گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہے اللہ نے لینے ہی لینا ہے وہ ان سے طبل رو تم منہ موڑ جاؤ گے یس سب دل اللہ تمہاری جگہ پر تبدیل کر کے اور لوگ لے آئے گا اور لے آئے گا تم ملا یقوم تم وہ تم جیسے والے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے پھیلانے والے نہیں ہوں گے بلکہ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر حوصلہ دینے والے ہوں گے مجھے اللہ کا احساس ملنا چاہیے میں یو جس بندے سے اللہ فلائی کا ارادہ کرتے اس کو استعمال کرتے استعمال شاہ نے پوچھا یا سا استعمال کیسے کرتے ہیں میں یو افے کہوں سال قبل مؤ ان غور کریں یو قبل الموت مرنے سے پہلے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک صالح عمل کی توفیق دیتا ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہی عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اس کو اجر ملتا رہتا ہے کیونکہ آپ ان خواتین عملوں کا دار وزار خاتمے پر ہے ساری عمر تم دین کے ساتھ کڑے رہے تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی آخر عمر میں بے توفیق ہو گئے تو اللہ کی قسم کہیں نہ کہیں دیکھو تمہارے کسی گنا کی, کی وجہ سے اللہ نے تم سینے سے چھینی ہے چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ ذمہ دارے ساری عمر گے اور ایک اچھے طبقے کے ساتھ دین کے ساتھ مار مار کے کھڑے رہو گے آخری عمر میں اگر تم اسے منہ مو موڑ مو گئے تو دریل اس بات کی کہ اللہ نے تمہارا خاتمہ اچھا نہیں کیا اللہ کی طرف سے اپنے نیٹ بندوں کی تہذیب کے لیے دراجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اچھے ارادے اور اللہ کی محبت کی دریل ہے اور ایمان والے تقدیروں پر تقدیر, پر تقدیر ایمان رکھتے ہوئے یقین ہے کہ یہ ازماشیں اللہ کا قرب دیتی ہیں یہ ایسے گناہ ختم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دراجات بلند کرتا ہے پیارے پر لحمد کماتے ہیں مسلمان کو اللہ کی طرف سے مسلسل الماشیں بڑے سے زمین پر, پر چار ہوتا ہے جسمان جسمانی، روحانی، کہ اس کے ذمہ کوئی ہوتا. اللہ سارے گناہوں کو بٹا دیتا ہے یہ ادماشے گناہوں کا کفوارہ ہے گناہوں کا کفوارہ الحمد اللہ من خوب پہ جے نقص م وَبَشِّرِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَحْمَةً اللہ ضرور ضرور تم کو آئیں گے کبھی کوئی خوف ہوگا کبھی بھوک ہوگی کبھی افراد ٹوٹ جائیں گے کبھی ڈونیشن بات ہو جائے گی کبھی پھل کمانے شروع ہو جائیں گے اللہ فرماتے یہ تمہارا امتحان ہوتا رہے گا ببشری صابرین اور پھر ان تمام آزماشوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے تو شبھی سناؤ جب بھی ازمائے شاطی نے کہتے ان لا وہ انجو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں ہمارے ہر چیز اللہ کے لیے ہماری ہمارے اساس اللہ کے لیے ہیں ہمارے گھر بار اللہ کے لیے ہیں ہمارے جسم اللہ کے لیے ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے وہ اناج ہو یہاں بدماش آئی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کے رابطہ لوٹیں گے قوم موسا میں شامل ہونے والے کلمہ پڑھنے والے وہ جادوگر جب فرو نے کہا تمہیں میں قتل کروا دوں گا تمہارے آزاد اٹھوا دوں گا تمہیں سوریوں پر چڑھا دوں گا پک دے بار دفاع جو کر سکتا کر ہے یہاں جو ازمائش آئے تو اللہ اس کا عجم لیں گے مومن بھی یہ کہتا ہم اپنے اللہ کی طرح لوٹنے والے ہیں اللہ کے پاس جائیں گے تو ان آزمائشوں کا بدلا بھولے گا اللہ سے آزمائشوں کا بدلہ لیں گے اللہ فرماتا رحمہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں برکتیں ہیں ہدایت ان کا مقدر ہے جو ان حالات میں برقرار رہتے ہیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں ولا نبلو اللہ، ونبلو یہ ازمائشیں تمہارا مقدر ہوں گی جب تک اللہ طرح باقی لوگوں سے الگ نہ کر لے امتحان نہ لے لے اور گواہی دینے والا دعا نہ دے کہ تنگی کے حالات میں بھی ہمارے ساتھ تھا آسانی کے حالات میں بھی ہمارے ساتھ تھا یہ اللہ تعالیٰ فرق کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ازمائش کو میار بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ازمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اگر آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دراچات کی بلندی کفارہ گنا اور جنت الفاظ کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ احباب جو ہمیشہ رہے جماعت کے ساتھ, رہے, کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی اختیار کرنے کی توفیق دے اللہ ان کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے تاکہ ان کا خاتمہ کسی اس استقامت پر ہو دین کا ساتھی بن کے اللہ کے پاس جانے کی توفیق ہو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے و